بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا فوئین المسلین چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس صورت کو سورت الدین سورت الرائتا اور سورت ال بھی کہتے ہیں بھوال فتح القدیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے رویت معرفت کے مفہوم میں ہے اور الدین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے اصل عبارت ہے کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا جو روز جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط پھر اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے دوسرا قیامت کا منکر ہے بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی دوسرے اسے اس عمر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی پھر یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دکھے دھکے ہی دے گا پھر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مصنون وقت میں نہیں پڑھتے جب جی جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں یا خوشبو و خوضو کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے وہ ادمتی سورہ نساء آیت نمبر 142 اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم پھر یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئی لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھے بصورتِ دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے یعنی صرف نمود و نمائش اور یاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں پھر معنون شعیون قلیل کو کہتے ہیں بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے ڈھائی فیصد اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے آریتن مانگ لیتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ گھروے گھریلو استعمال مطلب یہ ہوا کہ گھروئے گھریلو استعمال مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں آریتن دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے سامعین کے نام یہاں تک پوری ہوتی ہے سورت المعاون اور اب آغاز ہوتا ہے سورت الكوثر کا تو سورت الكوثر ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں تین اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اننا اعطیناکا الکوثر اے نبی یقینا ہم نے آپ کو کوثر اتا کی فصلی لربکا ونحر تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں ان نشانئکا ہوا الابت بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس کا دوسرا نام سورہ نہر بھی ہے پھر الکوسر کثرت سے ہے اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں مثلاً صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی اسی طرح اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پیئیں گے اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام رفع و دوام ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا و ثواب سب ہی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں بحوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر مشرقین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر نہرون کی اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں لیکن یہاں نہر سے مراد نہر سے مراد مطلق قربانی ہے علاوہ این اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا حج کے موقع پر میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے پھر الب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مختوا النسل یا مفقود یا مفقود ذکر ہو یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہیں تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا جس پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں تیرے دشمن ہی ہوں گے چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنیوی و روحانی اولاد ہے جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ و قیامت والے دن فخر کریں گے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ و کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے جب کہ آپ سے بوز و انعاد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں ضامعین کرام یہاں پوری ہوتی ہے سورت القوثر اور اب آغاز ہوتا ہے سورت کافرون کا تو سورت کافرون ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چھے اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے فرون اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو دوں گون میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا تم اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما عبادت تم بون میں بدھ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لم دین کم و دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل کلکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے بہوالے مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر چار سو چھپن و سنن ابی داود حدیث نمبر پانچ ہزار پچپن و جامعہ ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو تین بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتلایا گیا ہے بہال تفسیر ابن کثیر پھر ال میں الف لام جنس کے لیے ہے لیکن یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرق مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی بہوال فتح القدیر پھر بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے جیسا کہ بعض مترجمین نے بھی اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے جیسے سورہ رحمان اور سورہ مرسلات میں ہے اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا رستہ چھوڑ کر شرک کا رستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں پھر یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں میں اسے کیوں چھوڑوں سورہ قصص آیت نمبر پچپن ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل پھر اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک سامعین کلام ختم ہوتی ہے سورت القافرون اور اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور اب آغاز اور شروع ہوتی ہے اور آغاز ہوتا ہے سورت النصر کا تو سورتُ النصر ایک مدنی صورت ہے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 اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائیں گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربك تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوبیس جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے اسی لیے آپ کو تصبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے بحال صحیح البخاری حدیث نمبر 4970 اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا چنانچہ جب آٹھ ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے جبکہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام اور دین اسلام حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں اللہ تعالی نے فرمایا جب ایسا ہو تو مطلب ایسے ایسے کرو پھر یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض جو تیرے ذمے تھا پورا ہو گیا اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے اس لیے ہم دو تسبیح ہیں الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کر اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے اور اب سامعینی کرام یہاں تک اپنے انتہا تک پہنچتی ہے صورت النصر اور اب آغاز ہم کرتے ہیں صورت الحب کا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 ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا میں لو ہوں نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے قریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا الحطب اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے جو لکڑیاں ڈھونے والی ہیں اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اسے صورت المسد بھی کہتے ہیں اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتے داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صاحبہ کی آواز لگائی اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا ذرا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا ہوا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے یہ سن کر ابو لہب نے کہا تب بلکا بل تیرے لیے ہلاکت ہو کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4971 ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب مطلب شعلہ فروزان کہا جاتا تھا علاوہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا لیکن آپ کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاون سے کم نہ تھی پھر یادا اصل میں یدان ہے جو یدمتھات کا تسنیہ ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا مراد اس سے اس کا نفس ہے جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے یعنی ہلاک و برباد ہو جائے یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے وہ اور وہ ہلاک ہو گیا یہ خبر ہے یعنی بد دعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا جس میں تعاون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی بلاخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا بحال ایسر تفاصیل پھر مال میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہو منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی پھر یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بڑھ کے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و اناد میں مددگار تھی آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی بہوالے تفسیر ابن کثیر بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ و کے رستے میں لا کر بچھا دیتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی عداوت پر اکساتی تھی حوالے فتح الباری آٹھویں جلد سفر نمبر نو سو تریالیس اور نو سو چوالیس پھر جین گردن میں دن مضبوط بٹی ہوئی رسی وہ مونج کی یا پوست پوست کھجور کی ہو یا آہنی تاروں کی جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا مسد سے تشبیح اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے سورت الحب اور آغاز ہوتا ہے سورت الاخلاص کا تو سورت الاخلاص ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چار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 لم ی اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا کن لو احد اور کوئی اس کی اور کوئی ایک ہی اس کا ہمسر نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسط ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیرہ بعض صحابہ ہر رکت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 774 و صحیح مسلم حدیث نمبر 813 اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب بیان کرو بہوالے مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 133 اور 134 پھر یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں پھر یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے پھر اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں نہ سے کیمسلی ہی شیئیں سر شورا آیت نمبر گیارہ اس جیسی کوئی چیز نہیں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے موالے سے ہی بخاری حدیث نمبر 4974 اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعلیٰ ہی کے قائل نے اور یہاں تک سامعین کرام تمام ہوتی ہے صورت الاخلاص اور آغاز ہوتا ہے صورت الفلق کا تو سورت الفلق ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پانچ اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں اینبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور پہلے ہم بسملہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے کو اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کو ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی امین شری غقن عید وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے امین شرین فیطن اور گروہوں میں پھونکنے مارنے اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شرری حس عید حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے بعد سورہ ناس ہے ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 814 و جامعہ الترمیدی حدیث نمبر 2902 ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعۂ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معود ہیں بحوالے صحیح سنن النسائی للالبانی تیسری جیل سفر نمبر چار سو چون نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں بحوالے صحیح سنا ترمیدی للالبانی دوسری جیل سفر نمبر چار سو پانچ حضرت عائشہ رضی اللہ, عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کوئے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا یہ ایک کنگھی کے داندوں میں یا دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تات کے اندر گیارہ گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی خاتمے تک پہنچتے پہنچتی خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے بحالے صحیح حل بخاری معافت فلباری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تریسٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انانوے آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سور اخلاص اور معاوضین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مر لیتے پہلے سر چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تین مرتبہ آپ ایسا کرتے بحال صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ پھر الفلق کے راجہ معنی صبح کے ہیں صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے بھوالے فتح القدیر پھر یہ عام ہے اس میں شیطان اور اس کی ضروریت جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موزی جانور اور موزی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مضموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے غاسق مطلب رات وقب مطلب داخل ہو جائے چھا جائے پھر ان نفاثات منس کا سیغا ہے جو ان نفوس موصوف محضوف کی صفت ہے من شرفوسی ان نفا یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہے یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے پھر حسد یہ ہے کہ حسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے سمینی کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے سورت الفلق اور اب آغاز ہوتا ہے سورت الناس کا تو سورت الناس ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چھ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بن نیس اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں لکھنس انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسو سے ڈالتا ہے خواہ ہو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کی فضیلت گزشتہ صورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایوہ کل اعود و برب الفلق اور کل اعود البیرب الناس پڑھتے رہے بوال الماء جم الصغیر لطف حدیث نمبر آٹھ سو تیس و مجمع الظواحد پانچویں جلد صفر نمبر ایک سو اکیانوے وقال الحثمی اسنادہ حسن پھر رب ال پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے پھر جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو پھر اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو چنانچہ میں سی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں پھر الوسواس بعض کے نزدیک اس میں فعال الموسوس کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ وی الوسواس ہے وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے الخنس کھسک جانے والا یہ شیطان کی صفت ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مدی ہو گیا ہے مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا بحالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چودہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف تھے کہ آپ کی زوجہ متحرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں رات کا وقت تھا آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے رستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حیی ہیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے بہارے صحیح البخاری حدیث نمبر 7171 دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی ہی جنس مطلب انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں اس تفصیل کی روشنی میں ان الجنتی والناس کا تعلق السوسو سے ہے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ من جنتی و کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجالن کا لفظ بولا گیا ہے بہوالے سورہ جن آیتمبر چھ اس لیے وہ بھی ناسن یا ناسن کا مصداق ہیں و اللہ علی نبینا محمد وصحب اجمعین الحمد للہ بن تتم الصالحات ثمین کرام شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ تفسیر ہم انتہا تک پہنچائیں اور انتہا تک پہنچانے میں اور تمام کرنے میں ہمیں ہمیں توفیق عطا فرمائی تو الحمد ثم الحمدللہ تو اللہ تعالی جو ہم نے پڑھا اور سنا اور سمجھا اور جس چیز پر ہم نے غور و فکر کی ان سب کی اللہ تعالی ہمیں اس پہ علم اس کا علم ہمارے دل میں ثابت رکھے اور ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین و ملینہ البلاغ المبین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ